بل ن بد الو نشری کبھی ولبن دون فَإِن تَوَلَّو فَقُولُ بِأَنَّا <مُسْلِمُون> کہو اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم یعنی صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں کہو یہاں سے ایک تیسری تقریر شروع ہوتی ہے جس کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی دور کی۔ ہے. لیکن ان تینوں تقریروں کے درمیان مطالب کی ایسی قریبی مناسبت پائی جاتی ہے کہ شروع صورت سے لے کر یہاں تک کسی جگہ رب کلام ٹوٹتا نظر نہیں آتا اسی بنا پر بعض مفسرین کو شبہ ہوا ہے کہ یہ بعد کی آیات بھی وفد نظران والی تقریر ہی کے سلسلے کی ہیں مگر یہاں سے جو تقریر شروع ہو رہی ہے اس کا انداز صاف بتا رہا ہے کہ اس کے مخاطب یہودی آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے یعنی ایک ایسے عقیدے پر ہم سے اتفاق کر لو جس پر ہم بھی ایمان لائے ہیں اور جس کے صحیح ہونے سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے تمہارے اپنے امبیا سے یہی عقیدہ منقول ہے تمہاری اپنی کتب مقدسہ میں اس کی تعلیم موجود ہے تو ہے فی ابراہیم ضیل الا من بعده افلا تعقلون اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے یعنی تمہاری یہ یہودیت اور یہ نفرانیت بہرحال تورات اور انجیل کے نزول کے بعد پیدا ہوئی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کے نزول سے بہت پہلے گزر چکے تھے اب ایک معمولی عقل کا آدمی بھی یہ بات بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس مذہب پر تھے وہ بہرحال یہودیت یا نفرانیت تو نہ تھا پھر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام راہ راست پر تھے اور نجات یافتہ تھے تو محالہ اس سے لازم آتا ہے کہ آدمی کا راہ راست پر ہونا اور نجات پانا یہودیت و نصرانیت کی پیروی پر موقف نہیں ہے ہا انتم جج تم فی میل فیمل تم لم تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحث کر چکے اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے میں کن ابراہی میہودیوں سرانی حنی فم مسلم ون حنی فم مسلم مینل مشرقی ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور وہ ہرگز مشرکوں مشرقوں میں سے نہ تھا ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اصل میں لفظ حنیف استعمال ہوا ہے جس سے مراد ایسا شخص ہے جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک خاص راستے پر چلے اسی مفہوم کو ہم نے مسلم یکسو سے ادا کیا ہے ان اول الناس ابراہیم, آمنوا ولي ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں شرون اے ایمان لانے والو اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے یا اہل, وانتم اے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو دوسرا ترجمہ اس فکرے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خود گواہی دیتے ہو دونوں صورتوں میں نفس معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں پر آپ کی تعلیم و تربیت کے حیرت انگیز اثرات اور وہ بلند پایا مضامین جو قرآن میں ارشاد ہو رہے تھے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایسی روشن آیات تھی کہ جو شخص انبیاء کے احوال اور کتب آسمانی کے طرز سے واقف ہو اس کے لیے ان آیات کو دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرنا بہت ہی مشکل تھا چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ بہت سے اہل کتاب خصوصاً ان کے اہل علم یہ جان چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کی آمد کا وعدہ انبیاء سابقین نے کیا تھا حتیٰ کہ کبھی کبھی حق کی زبردست طاقت سے مجبور ہو کر ان کی زبانیں آپ کی صداقت اور آپ کی پیش کردہ تعلیم کے برق ہونے کا اعتراف تک کر گزرتی تھیں اسی وجہ سے قرآن بار بار ان کو الزام دیتا ہے کہ اللہ کی جن آیات کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو جن کی قالیت پر تم خود گواہی دیتے ہو ان کو تم قسطن اپنے نفس کی شرارت سے جھٹلا رہے ہو قبل بلی و تخ تمون حق قبل تم تعلمون اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو